اول دا اولما پارک اول اول اول بکھی گیم چارج میں تجویز حقوق اللہ او کے حقوق العباد حقوق اللہ کی سلاد مقیر بحقوق الحباد کی دماغ مخیری زندہ قدم ذہیرے وہ حقوق اللہ کی سورات حقوق اللہ حقوق اللہ کی سلاد مقیرے حقوق الحباد کی دماغ عقیری اور محاسب وہ خزاع محاسب کی وہ خزا صحیح اور اس صحیح مہا سبق کی مد مقرے اب و قضاء کی دماغ مخیری وہاسب محاسبہ دی محاظبتی من مکھدی محاسبی مسل کے عمدہ کی اوہ بار دی ہے اوہ قاضی کی تسرت تقدم دو سراپ بیت بار محاسبہ اور تقادم دو دیماں بیت بار دا قضا سن فاجہدی تو پرد ایمان پر بار درار اے اوہ دیماں محاسب ہو اوہ محاسبتی من مکھدی دا عام قضا محاسبتی لو مہاسبکی موقعی پاگی چکل مہاس رام مجھے منہریتا سو پان اہ میری جڑی یاداپی سا کیےک مرغی چی مینے شوشی اللہ الى الانى يسوان ترو فجرۃ الى بيورهرا اين اسم هونوا فقلت انيل سعد الله ما بعد نے وترو جائن کن جری انسان سادهن کہ ما قال پاک نہیں مل گئے بیضا کہ اللہ نے سعادت اور کے تیلا را کے بح حدیث کی حدیثیں ما تبہ کہ حدیث سمے تهون کتاب ذات اور نبی اللہ والسلام پڑھا لا لا اللہ پانی بھی شاعلہ ما فضرہ کہ قال وشروع شب الله صلى الله عليه وسلم يقول انما من عمله اول حساب کی کیدہ باندہ صفرت قیمت کی معنی کہ جزا دل رحم ہے عبادت ہے بطور عبادات کے عند الله اور محاسبہ کی باندہ صفرت قیامت کے ضمان اللہ نے من دے من محاسبہ کی ہے ان صلح فقط افلحا ومن جهہ اللہ نے نصیب مل دیبل کامیاب, ہاں کامیاب, کامیاب دے کامیاب ہاں. کامیاب دے فنی جا سدا فنیجا سر جہان د کامیاب دے بخود جن لو گمل دے نقصانی وقت خا بخت سیران چاہیے پر چکر نوجود میں کریشی منت کسم دن پری دا کم کے کمال پدی ترکے گی اب دفن مراد اگر نقصانات داخل ہند فرد کلاگ دیسان نہ توجے کم کرایا کرا داخل پر دے کلا گن ابن بان پریے گی اور نب سے پردے چند آخر بالکل بلکہ کم نقصانات بالکل یا پردے بالکل ہی لیکن آگے اگ پری شرج من بہترین شامل دے بالکل تھن کل پری تم شامل دی تو فرد کے نقصانات بری تھرد فرضی نہیں کرے اگر نقصانات کی مرضی سے بالکل سیکھی گی و و زکاة. زکاة نو زکاتا کڑے زکاتی مصحبات اور مسرات زکاتے فیوت کے سزاکاتی اب تک وہ مکا دہت کو نفلی سزاکات فی وتکات مکرو ذکیری جاری کیب جنت سب رہا فرض کو بھی کیا نا. نا. کل کل کے کو الفاظ غلط توجہ نہیں بھی تو وہ جو الفاظ غلط نہ سلک برگی کے پتھر آپ کی آپ